<تصفيق> الحمد لله وكفى سلام على عباد الله الذين استفى. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانتم. حریصن علیکم بالمؤمنین بالمنین الرحیم سبحان رب العزت امّہ یصفن وسلام علی وحمد والحمدللہ رب العالمین اللّہ وسلی علیہ سعید محمد عل سعید نام محمدم وبارك وسلم اللہ تعالی جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو نرم دلی عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ وہ انسان کسی دوسرے کی تکلیف کو برداشت ہی نہیں كر علیہ نبیس نے شاد فرمایا ملا یرحم لا یرحم جو بندہ رحم نہیں کھاتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں اور اس کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں انسان تو بہت اونچے درجے کی بات ہے نبی الحساط اسلام جانوروں کی تکلیف کو بھی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک صحابی نبی الحساط اسلام کی خدمت میں جا رہے تھے انہوں نے راستے میں ایک چڑیا کا ہوںسلا دیکھا جس میں کچھ چھوٹے بچے تھے مگر چڑیا کہیں دانا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی اس صحابی نے ان بچوں کو اٹھا لیا تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا بھی ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے چڑیا کو بھی پکڑ لیا سب کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ پورا سنایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے بچے پکڑے پھر چڑیا خود بخود میرے كندھے پہ آ کے بیٹھ گئی تو میں نے چڑیا کو بھی پکڑ لیا تو نبی صحم نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ماں ہے یہ اپنے بچوں کو جب گھونسلے میں نہ دیکھا تو پریشان ہو گئی ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو تمہارے ہاتھ میں بچے تھے تو یہ جو تمہارے سر کے اوپر چکر لگا رہی تھی آواز نکال رہی تھی یہ تم سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ پلیز مجھے میرے بچوں سے جدا نہ کرو مجھے پریشان نہ کرو تم نے بات سمجھی نہیں تو چڑیا تمہارے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی کہ اچھا میں گرفتار ہو جاتی ہوں مگر کم از کم میں اپنے بچوں کے ساتھ تو ہوں گی پھر نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ اس ماں اور بچوں کو لے جاؤ اور ان کے گھونسلے کے اندر واپس چھوڑ کے آؤ اس پہ نبی علیہ السلام سے اس صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے جانوروں کے ساتھ بھلا کرنے میں بھی اجر ہے تو نبی رساں نے فرمایا ہر گیلے جگر کے لیے یعنی جو زندہ ہے انسان تو بڑی بات ہے کوئی جانور ہے پرندہ ہے کوئی اور جاندار ہے جس کا گیلہ جگر ہے اس پر رحم کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے چنانچہ حدیث مبارکہ ہے الرحمون یرحم الرّحمن جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ رحمان رحم کرتا ہے نب نے فرمایا ارحم من منفل الارض جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کھاؤ یرحم من منفی سما آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے لاتن لو اللہ من شقیین کہ رحمت نہیں دور کی جاتی مگر اس بندے سے جو شقی اور بدبخت ہوتا ہے یعنی بدبخت بندے کے دل سے رحمت کو نکال لیا جاتا ہے ورنہ نہیں نکالا جاتا اور گھروں میں جو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں تو گھر کے جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے فعین معتر ذکو نہ اکم نبی علیہ السلام اسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے حسنِ سلوک کی زندگی گزارتے تھے حدیث مبارکہ ہے صحابی کہتے ہیں مار تو احدن کانہ ارحم و بالآیال رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ السلام اسلام سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رحمت کرنے والا بندہ اور کوئی نہیں دیکھا نبی علیہ السلام گھر کے ہر ہر فرض کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت محبت پیار کے ساتھ رہتے تھے محبوب صلی اللہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہاں تک تھی کہ جب فرض نماز پڑھاتے تھے تو اگر عورتوں کی سائیڈ پہ کوئی بچہ روتا تو نبی علیہ السلام نماز کو مختصر فرما دیتے تھے ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے آپ نے نماز کو مختصر کر دیا اور پھر فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اور لمبی نماز پڑھتا مگر بچے کے رونے کی آواز سن کر میں نے سوچا کہ اس کی ماں تکلیف میں ہوگی اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک میں ہے نبیثان فرمائے خواب و خسرا ملّّ لم يجعل اللہ تعالی فقلب ہی رحمت للبشر بشر جس بندے کے دل میں اللہ نے کسی بشر کے لیے رحمت نہیں رکھی وہ بندہ نقصان پا گیا وہ بندہ تو خسارے میں چلا گیا یہاں دیکھو صرف کسی مومن کی بات نہیں ہے رحمت البشر بشر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو مگر ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے دل سے بشر کے لیے رحمت کو نکال دے تو یہ بہت خسارے کی بربادی کی بات ہے نبی اسلام نے شاعت فرمایا ملم یارحم صغیرانہ ولم یو عکر کبیرانہ فلئی سمینہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا احترام نہیں کرتا فلئی سمینہ وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے اور ایک نب... ایک حدیث فاک میں نبی صاحب نے فرمایا میں یس سر علیٰ یسر اللہ علیہ پنیا جو اللہ کسی تنگی والے بندے کے تنگی کو آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے پر دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو آسان کر دیتے ہیں تو ہم اگر کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کریں گے اس کی مدد کریں گے اس کی مشکل کو آسان بنا دیں گے اس کے ساتھ محبت کے دو بول بول لیں گے مشکل وقت میں تو نبی صاحب نے فرمایا اس کے بدلے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے ایک اور حدیث بار کا میں نبی صاحب نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلے یعنی ایک آدمی کا کام تھا اور اسے مارل سپورٹ کی ضرورت تھی تو دوسرا بندہ اس کے ساتھ اکٹھا چلا گیا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اب کام ہو یا نہ ہو حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کام ہونے نہ ہونے کے تعلق اوپر تعلق نہیں ہے اجر کا جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا اللہ تعالی اس بندے کو مسجد نبی میں دو سال کے اعتقاف کا ثوابطہ فرمائیں گے اور ایک حدیث پاک میں نبی سامنے اشار فرمایا من فی حاجت عقی ہی کان اللّہ فی حاجت ہی جو اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے کے اندر مصروف ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہوتا ہے سبحان اللہ اندازہ لگائیے یہ اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں چنانچہ ہمارے اکابرین لوگوں کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے لوگوں کو پریشانیوں سے نکالتے تھے یہ ہمدردی یہ سمپتھی ایمپتھی یہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی آج کے دور میں سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ فورٹی پرسینٹ کم ہو گئی ہے یعنی پہلے اگر ہنڈریڈ تھی تو آج کے زمانے میں یہ صرف 60% رہ گئی ہے 40% اس میں ڈکلائن آ گیا ہے اس لیے کہ نفسہ نفسی کا زمانہ ہے ہر بندہ اپنی زندگی میں مصروف ہے دوسرے کی تکلیف کو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا دل پتھر کی طرح بن گئے ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچا کے الٹا خوشی محسوس کی جاتی ہے چنانچہ ربی بن سلیمان نے عجیب واقعہ بیان فرمایا وہ کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے کوفہ سے چلا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک مردار جانور کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے گوشت کو چھری سے کاٹ رہی تھی مجھے عجیب لگا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت یہ مردار کا گوشت لے جا کر پکائے اور پھر لوگوں کو کھلائے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے مجھے اس کا ذرا پتہ کرنا چاہیے میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلا تو وہ ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی میں نے تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے اس عورت کا پتہ کرنا ہے کہ جو ایک مردار کا گوشت لے کے آئی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک جوان علمور لڑکی دروازے کے قریب آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندے ہم چند عورتیں ہیں جو اس گھر میں رہ رہی ہیں ہمارا محرم مرد کچھ دن پہلے فوت ہو گیا اب گھر میں کوئی محرم مرد نہیں ہے ہم صرف ایک ماں ہے اور چار بیٹی ہیں جو یہاں رہتی ہیں اور ہم سادات گھرانے میں سے ہیں سید گھرانے میں سے ہیں اور نبی علیہ اللاۃ والسلام کی آل میں سے ہیں ہمارے اوپر چار دن فاقے کے گزر چکے اب ہمارے لیے مردار کا گوشت کھانا بھی جو ہے جائز ہو گیا ہے تو ہماری بوڑھی والدہ آج گئی اور ایک مردار کا گوشت کاٹ کے لائی کہ ہم کچھ اس کو بھون کے کھا لیں اور اپنی بھوک کی آگ کو بجھا لیں تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تم کیوں ہمارے پیچھے پڑتے ہو اور ہمیں رسوا کرنا چاہتے ہو ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر سب بہت حیران ہو گیا کہ یہ عورتیں ہیں اور کوئی وسیلہ بھی نہیں ان کی انکم کم کا اور یہ بھوکے کے رہ کے زندگی گزار رہی ہیں تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نے فرض حج تو کیا ہی ہوا ہے اب میں نفلی حج پہ جا رہا ہوں تو کیا اچھا نہیں کہ میں حج کرنے کی بجائے یہ پیسہ ان کو دے دوں ان غریبوں کی پریشانی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے عجر عطا فرمائیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے چار ہزار دینار نکالے اور اس بڑی عورت کو دے دیے اور اس بڑی عورت کو کہا کہ آپ یہ دینار لے لو اور اس سے اپنے گھر کا خرچہ پورا کر لو تو اس عورت نے بہت دعائیں دیں بہت شکریہ ادا کیا ربی کہتے ہیں کہ میرا دل بہت غمزدہ تھا کیونکہ میں حج کا پلان بنا چکا تھا اور حج کے ارادے سے گھر والوں سے مل کے نکل چکا تھا اب جب میں نے اپنا سفر ختم کر دیا اور سفر کا پورا خرچہ ان یتیم بچیوں کو دے دیا اور اس بوڑھی عورت کو دے دیا تو دل تو میرا غمزدہ تھا مگر میرے دل کو یہ بھی سکون تھا تسلی تھی کہ میں نے اچھے کام میں پیسے خرچ کیے ہیں خیر میں واپس اپنے گھر آ گیا اور گھر والوں کو بتا دیا کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا ہے اور اب میں حج پہ نہیں جاؤں گا مگر جو حج کے دن قریب آ رہے تھے میری حج کے لیے جو دل میں کشش تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو ایک بڑے موقع سے محروم کر دیا خرچہ بھی تھا میں جا بھی رہا تھا میں نے کیوں پیسے کسی کو دے دیے اور اپنے آپ کو ایک اپارچونیٹی سے محروم کر دیا حتیٰ کہ آج کے حج کے جب دن آ گئے تو عید کا دن حج کا دن میرے لیے گزارنا مشکل تھا نہ مجھے دن میں سکون تھا نہ رات میں چین تھا نہ نیند آتی تھی نہ کھانا کھانے کو دل کرتا تھا اور میرے دل میں ایک نقشہ تھا کہ حاجی لوگ اب طواف کر رہے ہوں گے حاج لوگ اب عرفات کے اندر دعا مانگ رہے ہوں گے اب حاجی لوگ مزدلفہ کی طرف جا رہے ہوں گے اب وہ مزدلفہ سے مینار کی طرف جا رہے ہوں گے اب وہ کنکریاں مارے ہوں گے میں روز بیٹھ کے اسی سوچ میں پڑا رہتا اور میرے لیے وقت کا گزارنا مشکل ہو گیا حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد حج پہ گئے ہوئے لوگ واپس اپنے ملکوں میں آنے شروع ہو گئے تو جب بھی کوئی قافلہ آتا میں ان کو جا کے ملتا کہ چلو میں جاؤں اور ان کو جا کے مبارکباد دے دوں جب میں جاتا اور قافلے والوں کو مبارکباد دیتا کہ آپ کو مبارک ہو آپ لوگ حج کر کے آئے تو کافے کے لوگ مجھے کہتے کہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں آپ نے بھی تو حج کیا ہے فلاں جگہ پہ آپ ہمارے ساتھ تھے منا میں آپ ساتھ تھے ملدلفہ میں آپ ساتھ تھے فلاں موقع پہ آپ ساتھ تھے میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نے حج نہیں کیا وہ کہنے لگے یار سچ بولو ہم اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ پتہ نہ چلے ہم نے آپ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے میں خاموش ہو کے واپس آ گیا پھر میں دوسرے قافلے کے پاس گیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پھر تیسرے قافلے کے پاس گیا تیسرے قافلے کے لوگوں نے بھی کہا کہ یار تم نے تو ہمارے ساتھ حج کیا ہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا ایک بندہ ان میں سے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس جو تھیلا ہے نا یہ آپ نے مجھے مینا میں دیا تھا اور کہا تھا کہ میں واپس تم سے جا کے اپنے شہر میں لے لوں گا تو بھائی یہ تمہارا دیا ہوا تھیلا ہے تم اس کو واپس لے لو روی کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ میں نے حج کی نہیں اور ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی آپ حج کر کے آئے میں گھر آیا اور میں گھر آ کے تھکا ہوا تھا میں سو گیا کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربی تم نے میری اولاد کی بچیوں کو خرچہ دیا تو میں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کی کہ یا اللہ یہ حج پہ جانا چاہتا تھا اس نے اپنا خرچہ میری اولاد میں سے چند بچیوں کو دے دیا ہے جن پہ فاقہ گزر رہا تھا اس کے بدلے اس کو حج کی حج کا اجرض فرما اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ میں ایک اس کا ہم شکل فرشتہ بناؤں گا اور وہ فرشتہ ہر سال حج کرے گا قیامت تک کے لیے اور اس بندے کو ہر سال حج کرنے کا ثواب ملے گا اور ربی یہ وہی فرشتہ تھا جس کو قافلے والوں نے دیکھا اور وہ کہتے تھے کہ تم نے حج کیا ہے حالانکہ تمہاری طرف سے وہ فرشتہ حج کر رہا تھا اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ اگر کسی کی مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر حج کا ارادہ موقوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیكھ کر اس کا حج کروا دیتے ہیں اور نبی علیہ سلاطل کی زیارت ہوتی ہے اور ان کو ان کو تفصیل بتا دی جاتی ہے اس لیے جو بندہ دوسرے کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی کو قیامت کے دن دور فرما دیں گے بخارہ کا ایک حاکم تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت ظالم تھا بہت سخت مزاج تھا جو اس کے پاس آتا اس کو ڈانٹ بٹ کرتا اس کو گالیاں نکالتا اس کو ذلیل و رسوا کرتا اور اس کو ضرور سزا دلواتا تھا لوگ اس سے بہت تنگ تھے اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا <coughs> اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ خارش زدہ ہے اور تکلیف میں ہے اس نے اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کتے کو پکڑ لو اور اس کو دوائی لگاؤ اور اس کو ذرا آرام پہنچاؤ تاکہ یہ صحت مند ہو جائے چنانچہ پولیس والے نے اس کتے کو جو بیمار کتا تھا پکڑ لیا اس کا علاج کروایا اور اس کو انہوں نے کھانا دیا کچھ عرصے کے بعد یہ بخارا کا گورنر فوت ہو گیا فوت ہونے کے کچھ دن بعد ایک آدمی نے خواب میں اس کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ آگے کیا بنا تو بخارا کا وہ گورنر کہنے لگا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی عمل تو میرے بہت برے تھے میں لوگوں کو گالیاں نکالتا تھا ڈانٹ نپٹ کرتا تھا سختی کرتا تھا اللہ نے مجھے دیکھ کے فرمایا تو کتا تھا اور کتوں کی طرح دوسروں پہ بھونکا کرتا تھا لیکن چونکہ تم نے ایک بیمار کتے کا علاج کروایا اور اس کی تکلیف کو دور کیا میں اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بدکار تھی اور وہ زنا کا ارتکاب کرتی تھی اتنے بڑے گناہ میں وہ ملوث تھی ایک دفعہ جا رہی تھی اس نے کتے کو دیکھا جو کنویں کے قریب گیلی مٹی کو جو ہے اپنی زبان سے لبان لگا رہا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کتا پیاسا ہے اس کو پانی چاہیے اس نے کچھ ہیلا کر کے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس پیل سے کتے کو پلا دیا کہتے ہیں کہ اس کتے نے جب پانی پیا اور خوشی کی آواز اپنے منہ سے نکالی اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا اب بتائیے اتنے بڑے بڑے گناہ اس نے کیے تھے اللہ تعالی نے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے اس بچی کے لیے اس عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہمبار کر دیا ایک اور واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے بہت عجیب ہے ایک آدمی تھا مگر شرابی تھا اور بدکاری کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام کو چار دینار دیے اور کہا کہ یہ چار دینار لے جاؤ اور بازار سے فلاں چیز لے کے آؤ وہ غلام چار دینار لے کے چلا گیا راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایک فقیر کے بارے میں کہ جو اس بندے کو جتنے جو ہے وہ دینار اللہ کے لیے دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں گا یعنی اس فقیر نے ان سے پیسے مانگے ہوں گے تو ان کے اپنے پاس تو تھے نہیں تو انہوں نے انکار کرنے کے بجائے اس کو کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہے تھے تو اس فقیر نے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے دیں تو اللہ والے نے کہا کہ میں تمہیں پیسے تو دے نہیں سکتا البتہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کوئی تمہیں پیسے دے گا تو میں اس کے لیے دعائیں کروں گا چنانچہ وہ بار بار کہہ رہے تھے جو اس فقیر کو جتنے پیسے دے گا میں اس کے لیے اتنی دعا کروں گا جب غلام نے یہ سنا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں پیسے دے کے اس اللہ والے سے دعا کروا لوں شاید دعا کروانے سے مجھے زیادہ نفع ہو جائے گا اس نے ایک دینار اس فقیر کو دے دیا اللہ والے نے پوچھا آپ نے کیا دعا کروانی ہے پسنکا جی دعا کریں کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے آزاد کر دے میں غلام ہوں وہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے تاکہ باقی زندگی میں آزاد گزاروں اللہ والی نے دعا کر دی تو اس آدمی نے اس کو دوسرا دینار بھی دے دیا فقیر کو ان کا اچھا دوسری دعا کیا کروانی ہے پلنکا جی دوسری دعا یہ کروائیں کہ میرا مالک مجھے ان پیسوں کا بدلہ دے دے انہوں نے وہ دعا بھی کر دی اس نے تیسرا دینار بھی اس فقیر کو دے دیا تو ان بزرگوں نے پوچھا بھائی تیسری دعا کون سی کروانی ہے اس نے کہا جی تیسری دعا یہ کروانی ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو ان اللہ والوں نے یہ دعا بھی کر دی کہ اللہ اس غلام کے مالک کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما پھر اس نے چوتھا دینار بھی دے دیا انہوں نے پوچھا کہ بھائی چوتھی دعا کیا کروانی ہے اس نے کہا جی کہ چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک دونوں کے سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے اللہ والے نے یہ دعا بھی کر دی اب غلام چاروں دینار اس فقیر کو دے کے واپس گھر آیا وہ دل میں ڈر رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور مالک کو بتاؤں گا کہ تمہارا سامان لینے کی بجائے میں نے وہ پیسے ایک فقیر کو دے دیے تو مالک ناراض ہوگا مجھے سزا دے گا لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ گھر آیا تو مالک نے اسے سے پوچھا کہ بھائی تم نے دیر کیوں لگائی اس نے کہا اس لیے کہ ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ جو اس سائل کو دینار دے گا میں ہر دینار کے بدلے اس کے لیے دعا کروں گا تو میں نے چار دینار دے دیے اور چار دعائیں کروا لیں تو مالک نے پوچھا تم نے کون سی دعائیں کروائیں اس نے بتایا کہ پہلی دعا تو یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے مالک نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور کہا کہ اچھا پھر میرا فیصلہ سن لو کہ میں نے تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا پھر اس نے پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی تھی اس نے کہا کہ میں نے دوسری دعا کروائی تھی کہ مجھے ان چار دینار کا بدلہ مل جائے تو مالک کی جیب میں پوٹلی تھی جس میں چار ہزار دینار تھے اس نے وہ چار ہزار دینار کی پوٹلی اس کو دے دی اور کہا کہ دیکھو تمہیں ان دینار کا بدلہ بھی مل گیا پھر بتاؤ تیسری دعا کیا کروائی تھی اس نے کہا جی کہ تیسری دعا کروائی تھی کہ میرا مالک گناہوں سے توبہ کر لے یہ سن کے اس کا مالک تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اچھا میں آج شراب سے اور زنا سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتا ہوں پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے چوتھا دینار آر تو کیا دعا کروائی غلام نے کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی تھی کہ اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی بخشش فرما دے مالک کہنے لگا کہ اچھا یہ تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا بات آئی گئی ہو گئی کہتے ہیں کہ وہ مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے کہ جب تم نے وہ سب کام کر دیے جو تم کر سکتے تھے تو کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے ذمہ ہے ہم نے تمہاری تمہارے دوست کی تمہارے مالک کی سب کے گناہوں کی بخش فرما دی تو دیکھو جو بندہ دوسروں کے مشکل میں کام آتا ہے دوسروں کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیسے ہمدردی کا معاملہ فرماتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احبالاس الاََ انف احم الناس لنناس. کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب بنتا ہے یہ وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے تو جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچائے وہ اللہ کو زیادہ پیارا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو بندوں کے اندر محبوب ہو تو اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی رسیف فرمائے اور ہمیں دوسرے انسانوں کے غموں کو ان سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے و دعوانا ان اللہ رب العالمین ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے قلم پڑھ لیں گے تاکہ پچھلے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں اور ہم آئندہ نیکاری کی زندگی گزارنے والے بن جائیں جہاں تک آواز جا رہی ہے خواتین اور مرد جو سن رہے ہیں دل میں نیت کر لیں توبہ کی اور یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت بلّاہی و ملاقتی بقتب ہی و رسول ہی ولیوم الآخری ولقدر خیری وشرحی من اللہ تعلیٰ ولباسی باد المعود آمن تو بلاہ گواہوا بسماحی وصفاتی و قبل تو ہی اقرارم باللسان و تسلیقم بالقل اشر اللہ الٰ علا اللّہ و اشرو ان محمدن عبدہ و رسول استخر اللہ ربی منک ذنب و اطو و علی بے رحمتی یا ارحم ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو وطائب ہو چکی ہیں چند معاملات ہیں جن کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور سمجھیں گے پہلی بات بولنا ہو تو انسان سے وہ شام استغفار سو مرتبہ پڑھے از تخر اللہ ربی منک الظمبے لئی اور رجوع اللہ کی طرف اتنا کرے کہ سو مرتبہ دالشریف بھی صبح شام پڑھے تیسرا قرآن مجید تلاوت روزانہ ایک پارہ کر ہو تو بہت ہی اچھی ہے پھر چوتھی بات ہے کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف اور پانچ چیز ہے مراقبہ تھوڑی دیر صبح اور شام اگر مراقبے کی عادت بنا لیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دلوں کو منور کریں گے اور ہمارے اخلاق کے اوپر اس کا بہت پوزیٹیو اثر ہوگا ہم دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں لہٰذا سب طالبات معلومات آنکھوں کو بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں الہ اللّہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے صبح ربی اللہ وصلی علیہ سعید محمد علیہ سعیدنا محمد البارک وسلم اے رب کریم ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ایبوں کی پردہ فشی فرما جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما ماسییت کی ضلعت سے محفول فرما ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اہلا اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما جو ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میسج لکھے خط لکھے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما رب کریم اٹکے کاموں کو ہونا آسان فرما اور الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللہ علیہ تعالی علیہ حبیب ہی محمد و محمد و اجمعین و اصحاب ہی ارحم الراحمین